الحمد لله الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء أما بعد فأراضي بالله السميع العليم من الشيطان العزيم بسم الله الرحمن الرحيم حديث نمبر اكسوة اکیاسی مختلف نمبرات ہیں میرے پاس ایک نسخہ ہے اس میں 181 سو ہیں دوسرا ہے اس میں 187 سو ہیں تیسرا ہے اس میں کچھ اور نمبر ہیں اس میں وجہ یہی ہوتی ہے کہ چونکہ بعض دفعہ یہ ساری کی ساری حدیث کا ٹکڑوں کو جمع کیا ہوا ہے کسی جگہ مکمل حدیث کسی جگہ ایک حدیث کو دو تین حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے کو کی ضرورت نہیں ہے نمبر کوئی بھی ہو حدیث پر آپ نے کہا رکھیے گا حضرت عبداللہ اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسلح وصلح یصلو کے معنی ہوتے ہیں جوڑنا ملانا ملنا بھی اس کے معنی ہوتے ہیں جوڑنا اور جوڑنے کے معنی میں بھی آتا ہے ی کافی عمانہ ہوتا ہے بدلہ دینے والا بدلہ دینے والا ملاقن الواض سے قطع تعمانہ کاٹنا ختم کر دینا منقطع کرنا توڑ دینا رحم ہو رحم مانا رشتہ داری رحم کا مانا کیا ہے رشتہ داری قریبی رشتہ داری رحم کی رشتے داری وصل پھر وہی وسلم بڑی جامع حدیث ہے اور بڑے کام کی حدیث ہے اور اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی انتہائی زیادہ اشد ضرورت ہے آحمد صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا نہیں ہے جوڑنے والا ملانے والا بالمکاف بدلہ دینے والا بدلہ دینے والا جوڑنے والا نہیں ہے لوا سلا لیکن جوڑنے والا یا ملانے والا الدی وہ ہے اذا قطعت رحمہ جب رشتہ داری توڑ دی گئی ہو اذا قطعت ماضی مجھول کا ہے جب توڑ دی گئی ہو رحمہ کی رشتہ داری وسلحا تو وہ اس کو جوڑ دے وسلحا تو یہ اس کو جوڑ دے لئی سلوا سلبل جوڑنے والا نہیں ہے بدلہ دینے والا بدلہ دینے والا جوڑنے والا, جو والا نہیں ہے بلاکن سلوی ادا کو تو لیکن جوڑنے والا وہ ہے کہ جب رشتہ داری توڑی گئی ہو توڑ دی گئی ہو وسلحا تو اس کو ملے کیا مطلب ہے حدیث کا دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے عزیز وقار رشتے داروں میں سے ہمارے ساتھ اچھائی کرتے ہیں وہ اچھا کرتے ہیں ہمارے ساتھ اچھا بولتے ہیں اور اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں اچھے طریقے سے ہمارا ملنا جلنا ہے وہ ہمارے ساتھ ملتے ہیں اس کے بدلے میں اگر ہم بھی ان کے ساتھ اچھائی اچھائی کرتے ہیں اچھی بات کرتے ہیں اچھے طریقے سے میل ملاپ تعلقات رکھتے ہیں تو یہ کوئی صلاح رحمی نہیں ہے یہ تو بدلہ ہے کہ وہ بھی اچھا کر رہے تو ہم بھی اچھا کر رہے ہیں یہ صلح رحمی نہیں ہے. مطلب یہ تو بدلہ ہے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں تو ہم بھی اچھا کر رہے ہیں حقیقی معنیوں میں صلاح رحمی کیا ہے کہ جب آپ کے رشتے دار جب آپ کے عزیز و قارف آپ سے تعلقات کو ختم کرتے ہیں آپ سے تعلقات کو توڑتے ہیں آپ سے جدا ہوتے ہیں آپ کو برا بلا کہتے ہیں پھر آپ کر رویہ ان کے ساتھ کیا ہے اگر وہ آپ کو برا بلا کہتے ہیں آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں اگر وہ آپ سے قطع تعلقی کرتے ہیں آپ سے تعلقات کو توڑ دیتے ہیں پھر آپ ان کے پاس جاتے ہو آپ باوجود اس کے کہ اگر غلطی ان کی ہو پھر بھی آپ اپنی شکست تسلیم کر لیتے ہو آپ اپنی غلطی مان لیتے ہو پھر بھی ان کو راضی کر لیتے ہو تو تب جا کر آپ کیا ہو سلا رہنی کرنے والوں میں سے ہو اگر تو اچھائی کے بدلے میں اچھائی کی جا رہی ہے تو یہ تو بدلا ہے لیکن حقیقی مانوں میں سلا رہنی اس کا بھی انکار نہیں ہے کہ اچھائی کے بدلے میں اچھائی یہ بھی بڑی بات ہے لیکن حقیقی مانوں میں ہے وہ یہ ہے کہ جب سامنے والا آپ کے عزیز وقار میں سے آپ کے رشتے داروں میں سے کوئی آپ کے ساتھ تعلقات نہیں رکھے ہوئے اس, کے, اس نے تعلقات توڑے ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے وہ آپ سے بات صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں, برے لہجے سے کرتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں آپ تعلقات کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی جستجو میں لگے رہتے ہیں تو تب جا کر آپ پر سلا رحمی کا حکم لگے گا کہ واقع آپ سلا رہی کرنے والوں میں سے ہیں حدیث کا مطلب سمجھ میں آیا آپ لئی سل واسل بالمکری اب دیکھیے کہ جوڑنے والا ملانے بدلہ دینے والا نہیں ہے جو سلا رحمی کرنے والا ہے وہ بدلہ دینے والا نہیں ہے بلا کن لیکن حقیقی معنی میں ملانے والا تعلقات جوڑنے والا وہ ہے کئی علاقوں کے جب یہ سلاری توڑ دی گئی ہو تو یہ اس کو ملائے حقیقی معنی میں تو سلا رحمی کرنے والا وہ ہے لیکن اب اگر ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو اگر کوئی اچھائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھائی کر دی جاتی ہے لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو کیا جواب دیا جاتا ہے جی چھوڑ دو رہنے دو کون سی ہمارے ساتھ اچھائی کی تھی اس نے ہمارے ساتھ کون سا بھلا کیا ہے جو ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں بالکل ایسے ہے یا نہیں ہے ہمارے معاشرے میں اب یہی ہے کہ جب سامنے والا اچھائی کرتا तो تو ہم اچھائی کرتے لیکن وہ بھی پھر ہم سو بار سوچ سوچ کے بعد اچھائی کرتے ہیں لیکن اگر اس نے برائی کی ہوئی تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس میں اچھائی کا سوچیں ما اللہ ماشاءاللہ تو اس لیے یہ ہمیشہ سے مد نظر رہے کہ سلا رحمی کس چیز کا نام ہے سلمن کا تاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمن کا تاک کہ اس شخص کے ساتھ تعلقات کو جوڑو جو آپ سے تعلق کو توڑے وہ افہم منظلہ اسے معاف کر جس نے تجھ پہ ظلم کیا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن جس شخص کے سامنے آخرت ہو جس شخص کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں حاضری کا خوف ہو اس کے لیے پھر سب کچھ آسان ہو جاتا ہے اما من خوا مقام رگ بھی ہی ونہا نفسان ہوا <الْحَوَى> یہ ساری کی ساری نفسانی خواہشات ہوتی ہیں یہ اپنے اندر کا غرور اور تکبر ہوتا ہے کہ میں, میں اور اس کے سامنے جا کر معافی مانگوں ممکن ہی کیسے یہ ہوتا کون ہے جو میں اس سے معافی مانگوں اس لیے اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کو مدنظر نظر رکھا جائے کہ صلاح رہنے کو رواج دیا جائے بخاری و مسلم کی حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا رزق کشادہ ہو اس کے رزق میں فراخی ہو اور عمر کی درازی چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ صلا رہے کرے جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزت میں کشادگی ہو رزت میں وسعت ہو عمر اس کی لمبی ہو اسے چاہیے کہ وہ سلا رحوی کرے رشتے داروں سے اچھا سلوک کرے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے رزق میں برکتیں ہوں کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کی عمر میں برکت ہو کون چاہتا ہے کہ میں آج مر جاؤں اس لیے اگر یہ چاہتے ہو کہ عمر میں برکت ہو رزت میں وہ ہوں تو اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو رحمی کرو اللہ اپنے سلام فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام سے پہلے اہلی کتاب میں سے ہیں دونوں مذہبوں کو پایا ہے اور کافی عمر بھی پائی ہے پہلے کتاب میں سے ہیں کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا لما قدم قدمبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فلما عرفت ان اللہ جیت تو کہ میں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا ہے تبینہ کمانا غور سے دیکھنا کہ جب میں نے آپ علیہ وسلام کے چہرے کو دیکھا غور سے تو عارف تو انجہ سب وجہ ان کذاب تو میں نے آپ کے چہرے کو دیکھتے ہی یہ پہچان لیا کہ یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا آگے جو فرمایا کہتے ہیں کہ پکانا اول ما و ماکال میرے زندگی میں وہ کہتے ہیں کہ جو آپ علیہ سلاۃ و کی پہلی گفتگو سنی ہے عبداللہ اب السلام فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الناس ائی افشل یہ لوگو السلام سلام کو پھیلا دو سلام کرو ایک دوسرے کو چھوٹے کو کرو بڑے کو کرو ہم عمر کو کرو نمبر دو پہ فرمایا وہ اط و تام کھانا کھلاؤ دوسروں کو نمبر تین پہ فرمایا اس حدیث سے جو متعلق ہے وسیل الرحام سنا رحمی کرو اول اپنی زندگی کے پہلے جو جملے سن رہے ہیں عبداللہ اللہ عبد السلام آپ عرصۃ والسلام کی زبان مبارک سے ان میں سے تیسرا کلمہ کیا ہے وسل الرحام بل و ناس نعام بڑا مسجا مقفا کلام ہے بلئل و ناس نعام راتوں کو نمازیں پڑھو اس حال میں کہ جب لوگ سو رہے ہیں اور آخر مجھے فرمایا تھا جنت بسلام اور جنت میں داخل ہو جو سلام کے ساتھ افشل اطرم تام وسیل الرحام سلو بلنا سن جنت سلام پانچ چیزیں سلام پھیلا دو اتے متعام پھلاو وصل سل رہنی کرو سلو بلئی وننا سنعم راتوں کو اٹھ اٹھ کر نمازیں پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہو پھر سلا کیا ہوگا اس کا تد خرل جنت سلام سلامتی کے ساتھ جنت میں امن کے ساتھ تو جی ہاں دلہ بن سلام کہتے ہیں کہ پہلے جو کلمات میں نے عام نے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں ان میں سے کیا ہے تیسرے نمبر پر وصل الارحام سلہ رحم ہی کرو یہاں پر کیا فرمایا لیسل واسل بالمقام ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلھا کہ جوڑنے والا تعلق کو قائم رکھنے والا وہ نہیں ہے کہ جو بدلے میں اس تعلق قائم رکھ رہا ہو کہ وہ اچھا کر رہے تو میں اچھا کروں حقیقی معنی میں جو صلاحی ہے کہ جب سامنے والے تعلقات کو توڑ رہے ہوں برا رویہ رکھے ہوئے ہوں برا بنا کہتے ہوں آپ سے دور باگ رہے ہوں پھر آپ ان کے قریب جائیں یہ ہے سلا رہی اللہ اکبر کبیر واسل بالم کافی نہیں ہے بدلا دینے والا لئیسا الواصلو نہیں ہے جوڑنے والا بالمقافئی بذلہ دینے والا ولیکن الواصل اللہی ادھا خطیعت رحمہ لیکن جوڑنے والا حقیقی معنی میں وہ ہے ادھا خطیعت رحمہ جب کی جب رشتہ داری توڑ دیئی ہو وصلہ تو اس کو ملا دے ترکیب دیکھئی لئیسا فعل ناقص الواصلو اسم لئیسا بالمقافئی بعض جار المکاف اے خبر المقاف خبر لئیسا مجرور لفظ منصوب محلن لئیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ یا جملہ فعلیہ خبری ہو کر ماتوف عالیہ و حرف عاطفہ لیکن کنہ مشبہ بال فیل الواصلہ میں لا کا اسم الدی میں موصول اظہار فرط كوتحت ماضی مجھول رحم ہو راہم و مضاف مزاح مضاف مل کر فاعل فعل اپنے مزاح مضافل مل ملکر نائب فائل و فول معلوم یسمہ فعل ہو فیل اپنے نئے فائل سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر شرط وصلحا وصلحا. یہ واو اصلی ہے, پورا مادہ ہے. یہ ہے مثال کا ہے یہ نہ ہو کہ اس واؤ کے پیچھے پڑے رہو وصل وصلہ فیل ہوا ضمیر فائل ہا ضمیر مفول بہی، فیل اپنے فائل اور مفول بہی سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ فیلیا شرطیاں ہو کر سلا ہوا الزی اس میں موصول کے لیے موصول سلا مل کر خبر ہوئے لاكل مشبہ بالفيل مشبہ بل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف معطوف ليے اپنے معطوف سے مل کر جملہ فعلیہ ماتوفا جملہ اسمیہ معطوفہ أخره دعوانا الحمد لله